اور حج کے مساو جہاں تک ہو سکے ممکن ہو حلال کا روپیہ ہونا چاہیے حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا اگرچہ فرض ثابت ہو جاتا ہے ہیروئن کا مال رشوت کا مال سمگلنگ کا مال اور اسی طرح دھوکہ فراڈ اس طرح کے مال عوام کا غصب کیا ہوا مال سیاستدان اور حکمران جو عوام پر جبرن اپنی حکومت مسلط کر کے پیسے کے ٹیکس کے نام سے لے کے اور پھر اس سے اپنے حجر عملے کی خواہشات بھی کرتے ہیں اور ایسے ایسے ظالم بھی جو ہر سال ستائیسویں کو پہنچ جاتے تھے لوگوں کے مال پہ لوگوں سے لیے ہوئے ٹیکس پہ اور لوگوں سے لیے ہوئے پیسے پہ اس سے بچنا چاہیے ڈر ہے کہ اللہ کے قبولیت ہو کیا ہوگی جوتے پڑیں گے ان سارے کاموں کے عوض میں کہ پیسہ کسی کا اور خواہشات اپنی اپنے ذاتی مال سے کرے عوام کے مال کو کیوں استعمال کرتا ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے حلال کا پیسہ ہونا چاہیے اور اگر مال مشتبہ ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ قرض پہ احج کر لے اور قرض میں وہ مشتبہ مال اپنا واپس دینے میں استعمال کر لے ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ حج میں کوشش کرے کہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ اس کا ساتھ ہو جائے جو حج کے مسائل سے واقف ہو اور اس میں بڑی بڑی سہولت ہوتی ہے اور کوئی عالم و مل جائے تو پھر تو کہنے کیا انسان آسانی سے حج کر لیتا ہے اور حج میں اگر اگر رفاقت رشتے داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ہو تو زیادہ اچھا وجہ اس کی یہ افغان لکھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حج کرے گا کہیں لڑائی کی بات آ گئی کہیں غصے کی بات آ گئی تو وہ کپہ تعلق ہو سکتا ہے کپڑے رحمی ہو سکتی ہے رشتہ داری کے حقوق و سائے ہو سکتے ہیں تو اس سفر میں یہ گناہ کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا اور کوئی اجنبی جس کے ساتھ رشتہ داری کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو اس سے تو تعلق ہٹا دینا بھی آسان ہے الگ ہونا بھی آسان ہے کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں تو اس لیے اگر ممکن ہو تو رشتہ داری کی بجائے غیر کا تعلق زیادہ اچھا ہے اور اگر رشتہ داری ہو اسے نبھا سکے تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے وہ دوگنا ثواب ہے اپنی استداری کا بھی ثواب قرابت کا بھی ثواب تعلق کا بھی ثواب اور اپنے آپ کو برداشت کرنا سے کو اور ایسے موقعوں کو آنے نہ دینا اور اگر آ جائیں تو ان میں خاموش رہنا یہ حج کے آداب میں سے اسی طرح حج کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے حج کے مسائل کے لیے کسی معتبر عالم سے پوچھ لینا چاہیے کوئی معتبر کتاب ہو اس کو ساتھ رکھنا چاہیے اور جو چیزیں انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ چیزیں چاہیے کہ کسی سے پوچھ لے الحجاج کے نام سے مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بڑے قابل مفتی تھے اور حج کے مسائل میں اللہ نے بڑا بڑا, بڑا بلکہ انہیں دیا تھا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم سہارنپور کے مفتی تھے اور خدا نے بڑا انہیں کمال دیا تھا حج کے مسائل پہ ان کی ایک کتاب ہے معلمج اگرچہ وہ پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکے تو وہ ساتھ رکھ لینی چاہیے اور ہو سکے تو کسی صاحب علم سے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ بھی لینی چاہیے کہ اس میں حج کے مسائل بہت اچھے طریقے پر بیان کیے گئے ہیں